اب آپ سماعت فرمائیں حضرت مولانا کی ایک دوسری تقریر جو آپ نے لکھنؤ میں ایک شبینہ مدرسے کے قیام کے موقع پر فرمائی تھی پچیس مئی سن انیس سو ترانوے عیسوی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ السّلام علیہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعالی صحبی اجمعین امن طبیسمین خدا بداوتی یوم الدین اما بعد میرے بھائی اور دوستوں آپ کے سامنے علم کی ضرورت اور اپنے تعلق والوں برکہ امت مسلمہ تمام افراد کو علم سے دینی علم سے واقف کرانے اور اللہ تبار ایسے علم ایسے علم کو کی تعلیم کی ضرورت پر بیان کیا گیا ہوگا جس سے خدا کی صحیح معرفت حاصل ہو پیدائش کا مقصد معلوم ہو پھر رسالت نبوت کا جو مقام ہے مرتبہ ہے اس کی ضرورت ہے اس کا احسان ہے اس کا زندگی سے جو تعلق ہے وہ آپ کو معلوم ہو اور اس کے بعد اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کا بھی آپ کو علم ہو اور اس پر ایمان ہو اور وہ جو چیزیں وہاں کام آئیں وہ جو چیزیں کام آئیں گی وہ جو چیزیں وہاں کے مزر مضر ہیں وہ ان دونوں کا فرق بھی آپ سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پرائے سے بھی واقف ہوں اور اس زمانے میں امت مسلمہ مسلمانوں کے دین سے رب قائم رکھنے اور مسلمان کی طرح زندگی گزارنے اور اس سرمایہ کو دولت کو بلکہ نعمت عظما کو جو زندگی سے بڑھ کر نعمت ہے اور جس کے بغیر زندگی وبال, وبال ہے وبال جان ہے اور عذاب ہے اور وہ نحوثی نحوس ہے اس علم کو آئندہ نسل آنے والی نسل تک منتقل کرنے کی ضرورت کا آپ کو احساس ہو گھر کے دائرے کے اندر خاندان کے دائرے کے اندر محلے کے دائرے کے اندر شہر کے دائرے کے اندر پھر پوری امت ملت کے دائرے کے اندر اور ملک کے دائرے کے اندر آپ سمجھیں کہ صرف اتنا ہی کام نہیں کہ ہم آپ مسلمان ہو، اللہ مسلمان رکھے اسلام پر خاتمہ فرمائے یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اس میں اپنی آئندہ نسل کو شریک کریں اور اس تصور سے لرز جائیں ہمیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ایمان اگر کامل ہوگا تو آدمی پر ایسی کیفیت تاریح ہوگی کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی اس خیال سے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد معلوم نہیں اسلام پر قائم رہے گی یا نہیں اور وہ اللہ رسول کو پہچانے گی یا نہیں اور اپنے اسلام پر فخر کرے گی یا نہیں اس میں ہم بارہا کہتے رہے ہیں یہ ہمارا شہر ہے اور ہمارا کوئی ایک طرح سے محلہ بھی ہے کہ زندگی کا بڑا حصہ اس کے پڑوس میں گزرا ہے یہ بازار جھولا ل چکمنڈی یہ سب کہ اللہ کے پیغمبر اتنی بات بھی اگر آپ سمجھ لیں ہاں آپ سمجھ لیں تو کافی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور کوئی اور ذریعہ سمجھانے کا نہیں ہو سکتا کہ خیال کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر پیغمبر کے بیٹے پیغمبر کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام جو جن کا ذکر قرآن مجید میں کتنی جگہ آیا ہے وہ ان کا گھر کیسا ہوگا کیا کوئی خانخواہ ہو سکتی ہے کیا کوئی روحانی مرکز ہو سکتا ہے کیا کسی بزرگ بڑے سے بڑے ولی کا کا خاندان و ماحول ہو سکتا ہے کیا کوئی بڑے سے بڑا دارالعلوم مدرسہ ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہا جائے کہ ہم کسی مسجد کا ماحول بھی ایسا ہو سکتا ہے جیسا ان کا گھر ہوگا اس میں سوائے توحید کے کوئی اور کسی چیز کے ذکر کی تذکرہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہو سکتی جیسے کوئی کسی کے گھر میں سور نہیں آ سکتا بس اس سے زیادہ ہم اور کیا کہیں خدا معاف کرے ایسی معذہ مجلس میں نام لینا پر. سور نہیں آ سکتا سانپ نہیں آ سکتا نہیں سور آ سکتا ہے سانپ آ سکتا ہے اور بھیڑیا آ سکتا ہے مگر شرک نہیں آ سکتا بدت نہیں آ سکتی غیر اللہ کے سوا کسی کو یہ سمجھ یہ اس کے متعلق یہ اعتخاد کہ یہ کوئی لے دے سکتا ہے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے ہماری قسمت بگاڑ بنا سکتا ہے مریض خوشبا یہ اس کا تو وہاں کہیں ذکر ہی نہیں آ سکتا اور وہاں کے درو دیوار بھی اس کے سننے کے لیے اس کو سننے کو گوارا نہیں کر سکتے تھے وہ پیغمبرزادے جو تھے جن کے رگوں میں پیغمبروں کا خون تھا اور ایک پیغمبر نہیں تین تین پیغمبروں کا حد یعقوب پیغمبر حدی ان کے والد اسحاق پیغمبر اور ان کے دادا حتی ابراہیم پیغمبر اور یعقوب کے چچا اسماعیل پیغمبر کے پیغمبروں کا خاندان تھا تو وہاں اللہ رسول کے قیامت کے حشر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کے اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کے اللہ تعالیٰ کے پرستش عبادت کے مستحق ہونے کے سوا وہاں کسی کا ذکری نہیں ہو سکتا تھا یعنی ہاں آپ سے ایسا کہہ رہے ہیں جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایمان ہے ہمارا ایمان بالغیب کہ وہاں اس گھر میں سب کچھ ممکن تھا کھانے کی فرمائش کر سکتے تھے لڑکے ضد کر سکتے تھے رو سکتے تھے اور روتے ہوں گے اور ضد کرتے ہوں گے بہرحال بچے تھے انسان کی فطرت ہے لیکن غیر اللہ کا نام لیں وہاں وہ کہیں کہ فلاں فلاں ہنستی یہ کر سکتی ہے ہمیں بیمار کر سکتی ہے ہمیں اچھا کر سکتی ہے اور اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے سر جھکایا جاتا یہ ان کے گھر میں نہیں اس, اس کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا اگر اس کا ذکر ہوتا تو خدا جہ ند یعقوب علیہ السلام کو کتنا جلا رہا تھا اور معلوم نہیں وہ ایسا کہنے والے کا سر پھوڑ دیتے دیوار سے اور کان پکڑ کے گھر سے نکال دیتے ہر وقت وہاں اللّہ اللہ اللہ کا نام لیا جاتا تھا اور اللہ کتاب پڑھی جاتی تھی اور پیغمبروں کے تذکرے ہوتے تھے مگر کسی شاعر نے کہا ہے کہ عشق تو ہزار بدگمانی جب عشق ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بچے سے محبت ہے ہر وقت کہیں کہیں حرار تو نہیں ہے یہ اتنی دیر سے سو رہا ہے کیا بات ہے اٹھتا کیوں نہیں ہے آج کھانا کیوں نہیں مانگتا ہے ایسے کھانا کیوں نہیں کھایا جا رہا ہے سب محبت کے کرشمے ہیں تو وہ یہ کرشمہ تھا اور اور دین اور وہ دین کا جو ان کا خمیر تھا ان کا مادہ تھا ان کے یعنی رگو ریشے میں دین دین سما گیا تھا ایک اسی گھر کے اندر ان کی ہدایت نہیں بلکہ وہ پورے علاقے کے لیے وہ ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے پیغمبر بنائے گئے تھے. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا ان میں ماشاء بڑی عمر تھی ان کی اور برکت بھی تھی خاندان میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شہادت دیتا ہے بارکنا علیہ والا صحاق تو وہ نواسے بھی تھے پوتے بھی تھے اور کتنے اور ایسے عزیز بہن بھانجے بھتیجے کیا کیا ہوں گے سب کو جمع کیا اور بالکل اخیر وقت ہے ان کا ایسے اخیر وقت میں آدمی کو ہمیشہ آپ اب جانتے ہیں شہر کے رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت کو دور رکھے لیکن آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے کیسے موقع پر آدمی اگر دنیا دار ہے تو کہتا ہے دیکھو بھائی فلاں جگہ ہم نے ہم نے وہ ایک دفینہ وہ ایک خزانہ گارڈن کھائے وہاں کھودو گے تمہیں اتنی دولت ملے گی اور اس سے زیادہ ذرا اونچا اور درجہ ہوتا ہے تو کہتا ہے دیکھو فلاں آدمی کے ذمے ہمارا اتنا مطالبہ ہے وصول کر لینا اور ذرا خدا کا ڈر ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی کا مطالبہ ہمارے ذمے ہے تم اس کو ادا کر دینا ہمارے اوپر قرض ہے اس کو ادا کر دینا اور اس سے بھی اونچا درجہ ہوا اور, اور کتابوں کے اندر اس کے بہت سے واقعات سدا واقعات ہیں تو بچوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو مل جل کر رہنا صلاح محبت کے ساتھ رہنا اور ہم نے پڑھا ایک قصہ کہ لکڑی منگوائی ایک بیت منگوائی اور اس کو توڑ دیا لڑکوں کے سامنے دوسری منگوائی شاخ توڑ دیا تیسری پھر تین چار کو ملا کر کہا آپ توڑو تو وہ نہیں ٹوٹتی تو کہ دیکھو اگر مل کر رہو گے تو کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکے گا تمہارا کوئی تمہیں کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا اور اگر الگ الگ رہو گے تو دیکھ لیا تم نے لکڑی الگ تھی مضبوط تھی مگر توڑا اس کو ٹوٹ گئی تو یہ باتیں ساری کتابوں میں ہیں لیکن ان انہوں نے کیا کہا یہ بات سوچنے کی ہے یہی بات آج مسلمانوں میں سے رخصت ہو گئی ایمان کی فکر کریں اپنے اولاد صحیح عقیدہ پر رہنے کی فکر کریں اور اس کو روزی سے اور نوکری سے اور عزت سے اور حکومت سے حکومتی کرسی سے اور صحت سے اور اولاد کی اولاد سے سب سے زیادہ اس کو ضروری سمجھے یہ اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ماشاء اللہ بڑے بڑے حافظ عالم بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ اس کا قرآن مجید کے اندر ہے من حضر الموت اس بنی نعبد واحد مسلمون انہوں نے اپنے سب بچوں کو جمع کیا ان میں ہم نے بتایا کہ اللہ نے بڑی عمر دی تھی اور برکت ابراہیم کے خاندان برکت تھی قرآن مجید میں شہادتیں آتی تو سب نے کہا بیٹو نواسو پوتو مجھے ایک بات بتا دو میری میری پیٹھ قبر سے نہیں لگے گی مجھے چین نہیں آئے گا قبر میں بھی جب تک یہ اطمینان لے کر نہ جاؤں یہ بتاؤ کہ میرے بات تم تم عبادت کس کی کرو گے یہ نہیں کہا کیا کھاؤ گے یہ نہیں کہا یہ ایسے موقع پہ جو ہم نے بتایا کہ پچاس چیزیں ہو سکتی ہیں کتابوں میں لکھی بڑے بڑے حکمہ کی حکمہ کی وصیتیں حکمہ کے اخیر وقت میں باتیں علماء کی باتیں بزرگوں کی باتیں یہ بھی سب کتابوں میں ہیں لیکن یہ تو پیغمبر کی شان تھی اور پیغمبر پیغمبر زادے پیغمبر کے بیٹے پیغمبر کے پوتے پیغمبر کے بھتیجے انہوں نے کہا کچھ نہیں کہا کامات کہ آپ ادبوں نے یہ بتا دو میرے پاس تم عبادت کس کی کرو یقینی بات ہے ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے گوارہ نہیں کیا غیرت توحید نے کہ دیر لگے ان کے جواب میں کچھ بیچ میں اور بات آئے ورنہ یہ سب ہم سمجھ سکتے ہیں ہم آپ کہ انہوں نے یہ کہا ہوا کہ ابا جان دادا جان نانا جان یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات آپ نے ہمیں سکھایا کیا اور ہم نے اس گھر میں دیکھا کیا اور اس گھر میں ہم نے کون سا سبق پڑھا یہ آپ کو اطمینان نہیں لیکن اللہ تبارک تعلیٰ نے ان کے سوال ان کے جواب میں کچھ بھی ذرا سی دیر پسند نہیں کی متعیل جواب ابا جان دادا جان نانا جان ہم عبادت آپ نے ہمیں سکھایا کیا ہم بات کریں گے آپ کے پر, آپ کے پرمردگار کی آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں کے آپ کے باپ دادا باپ چچا دادا سب کے ان کی الام واحدہ ایک اکیلے خدا کی انہیں ہم مسلمون مسلم ہم اس کے فرمابردار ہوں جب جا کے ان کو چین ہے بس بھائیو آپ نے ہمارے آنے سے پہلے سن رہے تھے باہر سے آواز آ رہی تھی غور کی تقریر ہو رہی تھی وہاں شکیل صاحب کی سب آپ نے سنا اس سے پہلے بھی ہوئی ہوتی صرف اتنا آپ سے کہتے ہیں سب سے ضروری کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے اور دین جس ذریعے سے آ سکتا ہے اس کا انتظام کیجئے یعنی اردو کو اردو پڑھنا لکھنا سکھائیے اور قرآن شریف پڑھنے کی میں پیدا کیجئے لیاقت پیدا کیجئے قرآن شریف پڑھیں تلاوت کر سکیں اردو سے بھی ایسا ہو جاتا ہے لیکن اور ذرا قرآن شریف پڑھنے کے لیے انتظام کرنا پڑے گا اور شروع سے توحید کا عقیدہ ان کے دنوں میں جمائیے خدا کے فل سے شکھ منڈی کا علاقہ جو ہے یاد مانا عبد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کوشش ان کے ان کے اور ان کی تبلیغ اور ان کے خلوص اور روحانیت کا مرکز رہا ہے یہاں عقیدے بھی انشاءاللہ جہاں تک ابھی تک ہمیں معلوم تھا جہاں ہم یہاں رہتے تھے کہ عقیدے بھی یہاں کہ صحیح ہیں ماشاءاللہ اللہ اور نماز روزہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت ہے کہ گھر گھر مکتب قائم ہو مدرسے قائم ہو جہاں کوئی کسی کو ایسا ماشاء اللہ وسیع دالان مل جائے کوئی کسی گھر میں گنجائش ہو انہیں تو مسجد میں مکتب ہو مدرسہ ہو اور ابدائی دین کی تعلیم ہو اور اسکول بھیجنے سے زیادہ اور انگریزی پڑھوانے سے زیادہ اور ہندی پڑھانے سے زیادہ اور نوکری کے قابل بنانے سے زیادہ پچاس گنا نہیں سو گنا نہیں ہزار گنا زیادہ اس کی فکر ہو کہ ہمارا بچہ اللہ کو پہچانے اس کے رسول کو جانے اور وہ مواحد ہو خدا کے سوا کسی کو نفع نقصان پہنچانے والا اس کارخانے،, کارخانے عالم میں دخل دینے والا اور اس میں سیاس و بیت مالک نہ سمجھے سمجھے کہ روزی اسی کے ہاتھ میں زندگی اسی کے ہاتھ میں صحت و بیماری اسی کے ہاتھ میں قسمت اچھی بری قسمت سب اس کے ہاتھ میں وہی سب کچھ کرنے والا بس یہ بات یہ گھر گھر محلے محلے ہونا چاہیے خدا کا شکر ہے کہ یہ آج اسی سلسلے کی یہ تقریب ہے اور اسی سلسلے میں ہمارا آنا ہوا ہے اور یہی تقریریں ہوئی ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں انشاءاللہ اس کی داخبیل پڑ گئی ہے نہ پڑی ہوگی تو اب پڑ جائے گی بس ہم دعا کرتے ہیں آپ لوگ کہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں توفیق دیں اور ہم اس کو سب سب کاموں پر مقدم سن یہاں تک کہ دل پر ہاتھ رکھ کر ہم کہتے ہیں کہ بچے کی صحت پر مقدم رکھیں اور بچے کی سمجھ پر اور بچے کے بچے کی صلاحیت پر سلیقے پر اور تندرست ہونے پر اور روزی کمانے کے قابل بننے پر سب پر ترجیح دیں کہ یہ اللہ رسول کو پہچانتا ہو اور توحید سے توحید کے راستے سے توحید کے کی لکیر سے ایک ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو چاہے روزی ملتی ہو چاہے جاتی ہو اور چاہے کوئی خطرہ ہو چاہے کچھ ہو بس عقیرے میں پکا ہو توحید میں پکا ہو اور نماز روزے کا پابند ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ والدین کے فرائض کو سمجھتا ہو حقوق کو سمجھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کرنے کی عادت ہو شرافت ہو اخلاق ہو انسانیت ہو یہ سب ہو لیکن سب سے بڑھ کر عقیدہ صحیح ہو اور فرائض کا پابند ہو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو توفیق رب لما و من علم اللّہ محب وِلین علیمانہ وزی وکر قلوبنہ و کرن القفر بل فصوقہ بلحسیانہ وضل الدین یا قیو رحمت اسلش اللہ اللہ توفی قطع فرما اللّہ ہم کو مسلمان مسلمان زندہ مسلمان اٹھا دنیا سے اور مسلمانوں مسلمان اولاد کو مسلمان بارثوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے بلا اللہ جہاں جا جائیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو ہمارا دل مطمئن ہو اور ہم ہم اس میں تیرا شکر ادا کر رہے ہوں کہ ہمارے گھر میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی یہاں تیرے ہمارے گھر میں تیرے سوا کوئی کسی سے نہیں ڈرتا کوئی کسی کو قسمت کا تقدیر کا مالک نہیں سمجھتا نہ نقصان کا مالک نہیں سمجھتا وہ تجھے کو راجق سمجھتا ہے تجھے کو تجھے کو مالک اور قادر سمجھتا ہے اے اللہ تمہیں تو ہم جب ہم بھی مسلمان رہیں دنیا سے مسلمان مسلمان ہو کر اٹھیں مسلمان ہو کر جائیں اور ہماری اولاد بھی جب تک اے اللہ سے قائم ہے اولاد کا اور جب تک نسل جاری ہے جب تک تیرا حکم ہے اور تیرا کرم ہے اس وقت تک چاہے اس کو سینکڑوں برس گزر جائیں مسلمان ہی رہیں یہ سب مسلمان کے بیٹے مسلمان ان کے پوتے مسلمان ان کے اگر اگر قیامت میں ابھی ہزار برس ہیں تو اگر دس ہزار برس ہیں تو قیامت تک سلسلہ یہی رہے کہ سب مسلمان اسلام کے سوا ہمارے ماحول میں ہمارے گھروں میں ہمارے محلے میں کوئی چیز قدم نہ رکھنے پائے کہاں کا شر کہاں کا کفر کہاں کی دنیا پرستی اور کہاں کی خدا کے سوا کسی جی کو شریک سمجھنا اس کو ہم ہم پاخانے سے پیشاب سے بڑی سے بڑی گندگی سے زیادہ گندی چیز سمجھیں اپنا پناہ مانگیں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر